نو دین بھاپ مل جنری ہلار پار پیہار زالک الفوض العزیم وقال جل وعلا في مقام آخر یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبتا نسوحا حتا ربكم ان یکفر عنكم سیئاتكم ویدخلكم جنہا بالسجری من تحتها الانہار یو ملا یا مو نو یس آدھی وی نلا کلین اللہ سبحانہ و, و تعالی نے مساجد کو زمین پر باقی تمام ترجمہ کی نسبت زیادہ اہمیت اور قزیلت سے نوازا جیسا کہ گزشتہ نشست میں کافی تفصیل سے اس بارے میں وضاحت کی گئی تھی اللہ سبحانہ و تعالی کو روئے عرض پہ سب سے زیادہ محبوب ترین جگہیں مساجد ہیں اور سب سے زیادہ مقبوض ناپسندیدہ ترین اللہ رب العالمین کے ہاں بازار ہیں تو جس طرح مساجد کی اپنی ایک فضیلت اور اس کی ایک اہمیت ہے بے ہی وہ لوگ مساجد کو آغاز کرتے ہیں مسجدوں میں آتے ہیں اور اللہ ابو العالمین کا ذکر کرتے में میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین نے کچھ فزائل اور مناسب سے نوازا اور ان کے لیے کچھ خاص قسم کا اجر ہے جو اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے سیدنا ابو دینا رضی اللہ تعالی عنہ پڑھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے افراد ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ سالہ قیامت کے دن ان کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا لوگ سورج کی تبش میں اور دھوپ میں جل رہے ہوں گے لیکن کچھ خوش وقت خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کو اس دن اللہ رب عدیم اپنے سائے میں جگہ عطا کرے گا ان میں سے ایک آدمی فرمایا الامام العادل وہ امام وہ حاکم جو عدل و انصاف کرنے والا ہے اسے بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے سائے تن جگہ دیں گے نشا کی حفاظت وقت بھی اور وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ رب العالمین کی حفاظت میں گزاری اللہ اسے بھی قیامت کے روز اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے واراجل بدبو ملا بد بل اور وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے واراج اللہ نے کہا باپی اور وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اجتنا اللہ کی خاطر ہی وہ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی خاطر ہی جدا ہوتے ہیں اور وہ آدمی طالبت رقم العصم ذات حسب و, و جہاں جسے کسی اچھے خاندان کی حسن و جمال والی عورت نے سینا کی دعوت دی تو وہ آگے سے کہے آیامت اللہ اللہ کے دن اپنا سایہ نصیب کریں گے وار تصدہ کا بھی اور وہ آدمی جس نے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ خرچ کیا اخبار اور کو چھپا لیا صدقے کے بارے میں کسی کو علم نہ ہونے دیا حتہ اللہ تعالی شمالو ہوں ما کلفی پیلو ہوں حتہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے یہ بھی اللہ العالمین کے سائے تلے ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ الکر اللہ عَيْنَاهُ اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہ پڑی یہ کل سات افراد ہیں جن کو اللہ ابو العالمی قیامت کے دن جس پھر کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا انہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا ان میں سے ایک آدمی تھا وَرَجُلٌ پلو ہو محل یا وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے تو مساجد کو آباد کرنے والا مسجد میں وقت گزارنے والا مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے آنے والا اللہ عالمی اسے قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا اسے اپنے سائے پہلے جگہ عطا فرمائیں آج کل لوگ مساجد میں بہت کم آتے ہیں اور جو آتے ہیں انہیں واپسی کی جلدی ہوتی مسجدوں میں آ کے بیٹھنا نماز کی انتظار میں پھر جماعت نماز ادا کرنا اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہی مسجد میں ہی بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہنا یہ اللہ رب ال کو بہت محکوب ہے جس بندے کا دل مسجد میں لگتا ہو اللہ رب العالمی اسے قیامت کے دن اپنے عرض کا سایہ نصیب کروائیں گے سی دینا جاگیر عبد بن سلمہ مدینے کے رہائشی سے مسجد نبی سے ان کا گھر کچھ فاصلے پر دوری پر تھا ارادہ بن اس مسجد بن سلمہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے گھر چھوڑ کر مسجد کے قریب جگہ لے لیں اور یہاں پر مسجد کے پاس گھر بنا لیں آج کل بھی لوگ مسجد کے قریب قریب گھر لینے کو ترجیح دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی سنیما دیا راہ کم دیا را تک آسارا اے بنی سنیما اپنے اپنے گھروں میں ٹیکے رہو جہاں پہ تم ہو وہیں پہ رہو تک تک آسار تمہارے نقشے پا قدموں کے نشانات وہ لکھے جائیں گے اللہ سبحانہ و صاحلہ نے قرآن مجید خرقان حمید میں بھی سورہ یاسین میں ریات آدر کی ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں وہ انخواقم ہو اور جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا یعنی جو جو اعمال انہوں نے کیے ہیں ہم وہ بھی تحریر کرتے ہیں وہ آ اور ان کے آثار ان کے نشانات کو بھی لکھتے ہیں سینا ہوتی امام مبین یہ سب کچھ ہم نے امام مبین بہت بڑی کتاب یعنی روہ محبوب میں لکھ ہے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سلیمہ کو کہا کہ دیارا تم تک تب آسارا تم اپنے اپنے گھروں میں شکے رہو تمہارے آثار تمہارے قدموں کے نشانات یہ بھی تمہارے ناما اعمال میں نیکیوں کے طور میں لکھے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مَا قَانَ فُنَّا <تَحَوَلًا> اگر ہم اس سے قبل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دینے سے ان کو پتہ چلنے سے پہلے ہی ہم اپنے گھر پاس چھوڑ کے سرف مسجد کے پاس آ چکے ہوتے ہمیں اس بات بھی آرزو باقی نہ رہی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منا کرنے سے پہلے ہی آ جاتے تو آپ منا نہ کرتے بلکہ خوشی اسی بات میں رہی کہ اب ہمارے گھر مسجد سے دور ہیں جتنا زیادہ چڑھ کے آئیں گے اللہ العالمین کے ہاں اتنا زیادہ آ جائے تو بکجد میں چل کے آنے کی بہت بڑی فضیلت ہے نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے اور روز محشر تو ایک ایک نیکی بندے کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوگی اللہ تعالی ہمارا مساجد میں آنا اور یہاں پہ آ کے اپنی عبادت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں بھی ان عجور سے ان اجروں سے نوازے یہ صحابہ آتے تھے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی وہ مسجد سے بہت دور رہتا تھا مجھے معلوم نہیں کہ اس سے زیادہ دور کسی اور کا گھر ہو مسجد سے سب سے زیادہ دور وہی تھا وہ کان لاطو بھی ہوں لیکن مسجد سے دور ہونے کے باوجود کوئی بھی جماعت اس کی نہیں رہتی تھی سب سے زیادہ دور تھا لیکن اس کے باوجود تمام تر نمازیں مسجد میں آ کے باجماعت ادا کیا کرتا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اسے لوگوں نے کہا تو گدا خرید لے رات کا وقت ہوتا ہے اندھیرا ہوتا ہے تو گرے پر سوار ہو کے وہاں سے مسجد میں آ جایا کر اس نے آگے سے جواب دیا کہتا ہے ما یسرونی انا منجیری علا چاندی مسجدی میرا گھر مسجد کے پروس میں ہو مسجد کے ساتھ ہو مجھے یہ بات خوش نہیں کرتی مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں مسجد کے قریب آ جاؤں اینی ارید والی اَن منشا یا ایرل مسجد میں تو چاہتا ہوں کہ میرا پیدل چل کے آنا مسجد کی طرف یہ بھی لکھا جائے اللہ رب العالمین مجھے اس کا بھی اجراطا کرے وہ رجوہی ادارہ جادویلا اور پھر میں جب مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد گھر واپس جاؤں تو میرا واپس جانا بھی لکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی صحیح مسلم کی روایت فرمایا اللہ کا ذالی کا صلاح <سلام> ہو اللہ سبحانہ ہو ولا نے تیرے لیے یہ سارا کچھ جمع کر دیا تیرا دور سے مسجد میں آنا پھر مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا کرنا اور پھر مسجد سے واپس گھر کی طرف جانا یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالیٰ نے جمع کر لیا ہے اس میں سے ہر ہر کام پہ مجھے عجد سے نوازا جاتا مسجد میں بیٹھنا یہ بھی باعث اجر مسجد کی طرف چل کے آنا یہ بھی باعث اجر پھر مسجد سے نماز ادا کرنے کے بعد واپس گھروں کی طرف جانا یہ بھی باعث اجر اور مسجد میں رکے رہنے پر بیٹھے رہنے پر اتنا زیادہ ازر درتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے مقرر فرشتے اس ازر کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں جانے سرمدی کی روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس ابا اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلمہ ربی تبارک و تعالی فی سکھاتے ہیں اور آپ سے فرمانا نیچ میں ہاتھ میں رات اللہ سبحانہ ہو بس انتہائی خوبصورت شکل میں میرے پاس تشریف لائے حالتیں جدوادہ حالتیں بیداری میں اللہ سبحانہ ہو بس کو کسی نے نہیں دیکھا لاسدر ابفاف وح ودریق البفا وحول لطیف العبیم <الْصَمِين> اللہ کو نگاہیں نہیں پا سکتی جبکہ اللہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ بہت باریک بین اور خوب دیکھنے والا ہے خوب جاننے والا ہے معراج کی رات کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا علیہ وسلم سیدہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم عنہ فرماتی ہیں جو آدمی یہ کہتا ہے کہ را ربا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے فقط اعظم اس میں بہت, بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے فرمایا نور اللہ تعالیٰ تو نور ہے انہو بھلا میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں بیداری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب الم کو نہیں دیکھا یہ واقعہ خواب کا ہے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رف ال کو خوبصورت شکل میں دیکھا فضال یا محمد اللہ رب العالمین نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حل ما کیا آپ کو معلوم ہے مقرر اللہ اللہ بلند فرشتے وہ کس چیز کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں میں نے کہا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے سرماتے ہیں ہتہ بجٹ تو بردا ہا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا حتہ کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنی چھاتیوں کے درمیان محسوس کی اور پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے دوبارہ سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہم مَا فِي سماغاتی وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں یا جو زمین میں تھا میں نے وہ سارا کچھ جان دیا یعنی اس سوال کے جواب کے متعلق زمین و آسمان میں جو علم تھا وہ سارے کا سارا مجھے معلوم ہوا اللہ تعالی نے پھر پوچھا ہل صدری کیا تو جانتا ہے سیماخت سیب الملا اللہ رب العالمین کے مقرر فرشتے ملا کس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہیں میں نے کہا نعم ہاں مجھے معلوم ہے کفارات وہ کفارات کے بارے میں ایسے احبار کے بارے میں جو گناہوں کا کبارات بن جاتے ہیں گناہوں کو مٹا ڈالتے ہیں ان کے بارے میں جھگڑا جگڑ، کرتے ہیں اور کفارات یہ ہیں کیا فرمایا المخصو فلات نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں ٹہرنا مسجد میں رکے رہنا یہ کفارات میں سے ہے ان کی وجہ سے بندے کے گناہ مٹائے جاتے ہیں اس کا نامہ سیاہ مسجد میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے کھل جاتا ہے اور وہ مشیو اقدام ار جماعت پاؤں پر چل کر یعنی پیدل جماعت کی طرف آنا یہ بھی ایسا عمل ہے کہ اس کی بنا پر بندے کے نامہ اعمال سے گناہ کم ہوتے ہیں وہ اس باو اقلمکاری ہی اور ناپسند زندگی کے باوجود اچھی طرح سے غلو کرنا یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جس کی بنا پر بندے کے گناہ جھٹ جاتے فضا ومن فائدہ جانے کا جس نے یہ کام کیا مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھا رہا اور پیدل چل کے مسجد کی طرف آیا کراہت تو نا پسندیدگی کے باوجود اچھی طرح سے گرو کیا جس نے یہ کام کیے فرمایا مایا منفاظ کا آشا بھی خیر خیر وہ خیر پر ہی زندہ رہا اور خیر پر ہی مرا اس کی زندگی بھی خیر و برکت والی اور اس کی موت بھی خیر اور برکت پر گانا من خفی كَيَوْمٍ ہی کا اور وہ اپنے گناہوں سے ایسے دھل کر نکلا جس دن جیسا کہ وہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا اس طرح بچہ پیدائش کے وقت ہر قسم کے گنا سے پاک ہوتا ہے یہ تین کام کرنے والا مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھا رہنے والا مسجد کی طرف پیدل چل کے آنے والا اور ناپسمجیدگی کراہت کے باوجود اچھی طرح سے بو کرنے والا یہ ایسے ہو جائے گا جیسے یہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہر قسم کے صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے اور کبھی گناہوں سے بھی پاک ہوتا یہ بہت بڑا اجر ہے اس آدمی کے لیے جو پیدل چل کے مسجد کی طرف آتا ہے اچھی طرح سے رو کرتا ہے اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھا رہتا ہے اللہ تعالی کا ذکر کرتا رہتا ہے سیدنا ابو رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بسبہ پوچھا صلی اللہ فسایا کیا میں تمہیں ایسے افعال ایسے کام نہ بتاؤں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ ہوا سعلا گناہ مٹا دیتا ہے ویر فخر ہند اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی بندے کے دراجات بلند کر دیتا ہے قالوا بلا انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے آپ نے فرمایا اس بار بدو کی غلط نکارے ہی ناپسندیدگی کے باوجود اچھی طرح سے بدو کرنا جیسے آج کل سردیاں شروع ہو رہی ہیں پانی اگر گرم نہ بھی ملے ٹھنڈے پانی سے بھی ودو کرنا پڑے لیکن جان نہیں پڑوانی اچھی طرح سے حضور کرنا ہے وہ کس رکا ارل اور زیادہ قدم چل کے مسجد کی طرف آنا وہ انتظار اس پہلاتی بہ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ وہ امال ہیں جن کی بنا پر گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور دراجات کو بلند کر دیا جاتا ہے بندے کے دراجات بلند ہوتے ہیں فرمایا فضال رواج یہی تمہارا رواج ہے رواج سرحدوں کی حفاظت کے لیے پہرے داری جہاد پی شبیر اللہ کو رواج کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے سیدنا ابو اماما باہری رضی اللہ تعالی عنہ مسند احمد میں ان کی روایت موجود ہے وہ کرواتے تھے کہ مسجد کی طرف چل کے آنا اور مسجد میں بیٹھ کر نمازوں کا انتظار کرنا میرے جہادی فی سبیل اللہ یہ جہاد سبیل اللہ میں سے ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ربات قرار دیا فضال قبر یہی تمہارے لیے ربات ہے اسی طرح مسند ابی ابھی المستی میں سیدنا علی ابر ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبا الغو ہی الگ مکاری کی دی ناپسند کے باوجود اچھی طرح سے وزو کرنا وہ اقمال اقدامی اور مسجدوں کی طرف چل کے آنا ون تزار الفلا عبادت اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یوسین الفا و یہ بندے کے گناہوں کو خوب اچھی طرح سے دھو ڈالتے ہیں مٹا ڈالتے ہیں یہ تینوں اعمال اللہ بالعالمین کے ہاں بڑی فضیلت اور مرتبت والے ہیں سن نبی دابود میں تنگی نا ابو اماما الباری اور یہ اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بیتی ہی متبعہ حرن جو آدمی خوب اچھی طرح سے پاک صاف ہو کے اپنے گھر سے نکلا الا فلاسن مقصوبہ فرضی نماز ادا کرنے کے لیے یعنی صاف ستھرے کپڑے پہن کر اپنے بدن کی صفائی کے ساتھ بو کر کے یہ سارے معنے مسدہ کے اندر شامل ہیں صاف ستھرا ہو کے لباس بھی صاف بدن بھی صاف بلو کر کے فرضی نماز ادا کرنے کے لیے جو آدمی اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے اجرو کا اجر حاجل محرنی اس کا عجر اس آدمی کی طرح ہے جو حج کرنے والا اور احرام باندھنے والا احرام باندھ کے حج کے لیے بدلا جاتا ہے جو اجر احرام باندھے ہوئے حاجی کو ملتا ہے وہی اجر خوب پاک صاف ہو کر آنے والے اس فخ نماز کی ادائیگی کی خاطر مسجد پہنچنے والے نمازی کو ملتا ہے من خَرَجَ جا ہرا تصوی لَا سب إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ اجرتا اور جو آدمی زحا چاچ کی نماز کے لیے نکلتا ہے سردی نماز کے لیے نکلے تو ہاشی کتنا اجر و سواد ملے گا اور جو سرح ز چاچ کی نماز ادا کرنے کے لیے اسی طرح نکلے اس کا اجر انراہ کرنے والے آدمی کے برابر وہ سلاطن علاسلی سلاطن لالی نہما کسان فی علی جین اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز ادا کرنا اس انداز میں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی لبب نہ ہو نماز ادا کی اس کے بعد اگلی نماز تک اس نے کوئی لبب کام نہیں کیا کتاب ان فی علی جی یہ علی میں اندراج کا سبب اور باحث علی میں نام لکھا جاتا ہے اس بندے کا جو نمازوں کے درمیان کوئی لغف بات لغف کام نہ کرے تو مساجد کی طرف آنے کی مسجدوں کو آزاد رکھنے کی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بڑی امامہ ال رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت نبی بھی میں ہی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاثت تیس بندے آتے ہیں کہ ان سب کا اللہ سبحانہ ہوا صاحلہ نے اللہ عز و جل نے ذمہ لیا دی. وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتے ہیں اللہ کی امان میں ہوتے ہیں غازین فی سبیل اللہ ایک وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد و قسال کرنے کے لیے نکلا ہی اس کا ضامن بھی اللہ رب العالمین ہے حتیہ یا الجنہ حسا کہ وہ حادثی فوٹ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اور یامہ سن یا پھر وہ زندہ و سلامت اجر اور غنیمت کے ساتھ اپنے گھر کی طرف واپس کر دے گا اور دوسرا سرمایہ راج الن اور مسجد وہ آدمی جو مسجد کی طرف گیا فاہ اللہ وہ بھی اللہ نب العال کی ضمانت میں ہے اللہ اس کا ذامر ہے اللہ کے حفظ و امان میں ہے حتیہ یا تو فاہرہ ہو کہ اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو اللہ عب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا یا پھر او یو بیمانا ونیمت یا پھر اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ اس کو اجر اور غنیمت رزق کے ساتھ واپس لوٹائے گا یعنی مساجد میں آنے کی وجہ اللہ سبحانہ ہوا تعلی بندے کی حفاظت کرتا ہے مسجد میں آنے والے اس کو اجب دیا جاتا ہے اور اس کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے رزق کی تنگی اور پریشانی رزق کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایک آسان حل اور طریقہ کار یہ بھی ہے کہ بندہ مساجد کی طرف آئے اللہ عب العالمین کی عبادت کرنے فرض نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے اللہ عالمی ایسے آدمی کو فوت ہونے پر جنت میں داخلہ عطا کرتا ہے یا پھر اس کو اس کے گھر واپس بھیجتا ہے اجر کے ساتھ اور غنیمت کے ساتھ مال و دولت اور رزق کے ساتھ تیسرا آدمی فرمایا وارا جرون داخلہ بھائی جو سلام کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے وہ بھی اللہ خدمین کی زبان میں ہے اللہ اجزا جلد اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں جو آدمی مسجد کی طرف آتا ہے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے مسجد سے اپنے گھر کی طرف واپس پلٹتا ہے اس سارے وقت میں وہ نمازی کی طرح ہوتا ہے جو اجر نماز والے کو ملتا ہے وہ اجر اس آدمی کو ملتا ہے ابو سماما خنان رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سی کے نام کب نجرا بلی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسے مسجد میں دیکھا اور ابو جو تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا ہوا تھا ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے تھے فرماتے ہیں قعط رضی اللہ پناہ عنہ نے مجھے منع فرمایا اور کہا کنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ادا تبدہ نہ جب تم میں سے کوئی ایک آدمی بو کرتا ہے خوب اچھی طرح سے بو کر کے آتا ہے سننا خارا جہان ادھر مسجد پھر وہ مسجد کا قصد کر کے مسجد کا ارادہ کر کے مسجد کی طرف آتا ہے فلاحی شکی کرنا وہ آدمی اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں نہ داخل کرے ہاتھوں کی انگلوں کو گلیاں میں نہ ڈالے سردہ ہوں کس سارا کر کے گھر سے نکلا ہے مسجد پہنچا نہیں ہے مسجد کی طرف چل کے آ رہا ہے فردہ ہوں اس یہ نماز میں ہے نماز میں تشدی یعنی ایک ہاتھ کی دنیا کو دوسرے ہاتھ میں داخل کرنا مانا ہے ایسے ہی جب بندہ ایسی کیفیت اور حالت میں ہو کہ جس حالت میں اللہ رب العالمین اس کو نمازی جیسا اجرا کا فرماتا ہے تو تب بھی وہ یہ کام نہ کریں تو میں آپ گرو کیا اچھی طرح اور اچھی طرح گرو کر کے وہ مسجد کیا ارادہ کر کے گھر سے نکلا ہے مسجد کی طرف آ رہا ہے پلایو شب نہ یہ دئی نہ وہ اپنے ہاتھوں کے درمیان تشویش نہ ڈالے انگلوں کو انگلوں میں نہ ڈالے کیونکہ یہ نماز میں ہے نماز کی نیت سے مسجد کی طرف آنا بھی کا ایسے اظہر ہے اسی طرح سیدنا اور اللہ تعالی عن فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشیر پھر دنو بین المساجی تھی بنوری یوم الگ جو رات کی تاریخی رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کے آتے ہیں انہیں قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دی تھی قیامت کے دن ان کو مکمل نور ادا کیا جائے گا اللہ سبحانہ ہوگا تعلی نے اہل ایمان کے اس نور کا تکرا قرآن مجید فرقان امید میں بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا کرو سچے دل سے توبہ کروا سم امید ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بٹا ڈالے گا وہ دکیل و کم جناتی ہے لنہ ایک تو بن گنا مٹ جائیں گے جنَّاسٍ اور دوسرا انعام یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے ندیا بہتے ہیں یوم یا اس دن اللہ رب العالمین نبی کو اور نبی پر ایمان لانے والوں کو رزوا نہیں کرے گا اللہ انہیں عزت دے گا نور یس بھئی نہ بھی ایمان ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا یحو رونا ربانہ اصمل نورانا وہ کہیں گے اے اللہ ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دے وہ فرلانہ اور ہمیں بخش دے ان کا اللہ کل قدیر یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر خوب والا یعنی قیامت کے دن بھی اہری ایمان دعا کریں گے اے اللہ ہمیں ہمارا نور مکمل عطا کر دے اور وہ لوگ جو تاریکی میں اندھیرے میں مسجد کی طرف جل کر آتے ہیں نبی کریم سب اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں مشیر مشہ اینا فت المی بنور اتام ان کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دی گئی انہیں قیامت کے دن مکمل نور عطا ہوگا اللہ تعالی فرماتے ہیں یوم کرم مینی نبل مینار یس آرو روہم جس دن آپ دیکھیں گے مہمن مردوں اور عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں بائیں گھوم رہا ہوگا گزرا کمر یوم جنات آج کے دن تمہیں خوشخبری ہے جنات تجری من تحقیل انہار ایسی جنتوں کی کہ تجری من سختی انہار جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں خالدین فیح وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں وہ کہیں گے اہل ایمان کو من نورکم ہماری طرف بھی دیکھو ہمارا بھی خیال کرو تھوڑا سا نور ہم بھی تم سے حاضر کر لیں تیل انہیں کہا جائے گا کہ واپس پلٹ جاؤ پل نورا تو جا کے اپنا نور تلاش کرو منافق قیامت کے دن نور سے محروم ہوں گے اور اہل ایمان کو نور روشنی عطا کی جائے گی اور مسجدوں کی طرف اندھیروں میں آنے والے ان کو اللہ محب العالمین نے مکمل نور عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے پیشگی ایڈوانس خوشخبری ہے کہ روزِ ماسٹر ان کو مکمل بھرپور نور عطا کیا جائے گا سیکھنا ابو ربیع اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من غدا المسجد او جو آدمی مسجد کی طرف جاتا ہے یا مسجد سے واپس آتا ہے یا مسجد کی طرف صبح کو جاتا ہے یا شام کو جاتا ہے مطلب کسی بھی وقت کوئی آدمی اگر مسجد جاتا ہے جن کلا وبا ہو رہا جب بھی کوئی بندہ مسجد سے آتا جاتا ہے تو اللہ سلحانہ ہوا تعالیٰ اس کے لیے جنت کی ضیافت تیار کرواتے مسجد میں عام دور جنت کی ضیافت کا موجب ہے کہ مسجد میں آنے جانے والوں کے لیے اللہ رب العالمین جنتی مہمانی جنتی ضیافت تیار کرتے ہیں اور جب می میزبان اللہ سبحانہ و تعالی ہو اور ضیافت جنت کی ہو تو پھر اس کے کیا ہی کہنے کہ انسان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی اعلی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لهم من میں نے ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی نے نہیں دیکھی ولا سمعت اور نہ ہی کسی کام نے سنی ہے بشار اور نہ ہی کبھی کسی بشر کے دل میں اس کے بارے میں کوئی خیال پیدا ہوا ہے اور یہ سارا انعام کس کے لیے ہے جو مسجد کی طرف آتا ہے مسجد میں شہر ہے مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے نماز کے بعد مسجد میں اللہ کا ذکر کرتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز ادا کرتا ہے کوئی لغب کام نہیں کرتا کوئی لغب بات نہیں کہتا یہ سارے اجور اس آدمی کے لیے یہ ساری فضیلتیں اور یہ سارے نرطبے اور دراجات اس آدمی کے لیے ہیں جو اللہ رب العالمی کے گھر مساجد کو آباد کرنے والا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی مساجد کو آباد کرنے والا مساجد کا خیال رکھنے والا مساجد میں نماز باجماعت ادا کرنے والا باجماعت نماز کے بعد مسجدوں میں ٹھہر کے اللہ کا ذکر کرنے والا بنا دے اور جس نے انعامات کا اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے وہ عن مزید فرقان عمیت میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وعدہ کیا ہے احادیث و سنت میں وہ تمام تر انعامات ہمیں بھی عطا کرے ہمیں بھی نوازے اور ہمیں اپنی ضیافت سے اور جنت کی مہمانی سے حیض یاب فرمائے اللہ علی وم ورسار و ما تو فیقی اللہ بالله ارے ہی تبکل تو وہ